تاریخو قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کیارے کو اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے النجم ان مستقبتا ہوا ستارہ ان حاف کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو پل سنو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے کولے قوم فو اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے من الصلب جو رو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے لادر بے شک وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا نہ کوئی مددگار سم ادا ترجر قسم ہے بارش بھرے آسمان کی والأرض ذات الصدع اور پھوٹ پڑنے والی زمین کی ان کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے وَمَا هُوَ ہوں اور یہ کوئی مزاق نہیں ہے کیدا بے شک یہ کافر لوگ چالے چل رہے ہیں عقید اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں رو د لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو ڈھیل دو انہیں تھوڑے دنوں اپنے حال پر چھوڑ دو